بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد الحمدللہ الحمد اللہ والسلام علی سلاۃ الحبیب المصطفیٰ وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قالت التقى اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى كلما ذكره الذاكرون وكل ما غفل عن ذكره الغافلون اللهم اغفر لنا وارحمنا ومشايخنا ووفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل وجنب الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل اللهم عافنا ولا تؤاخذ علينا اللهم أعطنا ولا تحرمنا اللهم أكرمنا ولا تهنا اللهم أرضنا عنك وارض عنا اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة ولا تنزع صالح ما أعطيتنا فإنه لا ننزع لما ولا يعصم الجد منك الجد اللهم صل على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم تسليما و بالاسناد الى الامام البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه قال باب اذا ركع دون الصف حدثنا مسبن اسماعيل قال حدثنا همام عن الاعمي وهو زياد عن الحسن عن ابي بكرته انه انتہا صلی اللہ علیہ وسلم قبل ان يصل الصف ذلك صلی اللہ علیہ وسلم زادك اللہ ولا <تصفح> یہ باب اس بیان میں کہ کوئی آدمی نماز میں آئے اور صف سے ورے رکو کر لی حضرت ابو بکرہ ثقفی رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نماز ہو رہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکو میں تھے تو انہوں نے صف میں جڑنے سے پہلے ہی رکو کر لیا اور پھر صف میں آ کر جوائن ہو گئے اس کا تذکرہ حضور سے کیا گیا تو ارشاد فرمایا اللہ تیری حرص میں اور خیر کے لیے کوشش کرنے میں اضافہ کرے لیکن آئندہ ایسا مت کرنا باب تو چل رہا ہے سمجھائیں گے مسائل چل رہے ہیں آمین کے پچھلے ہفتے ہم نے بیان کیا تھا کہ بھئی آمین جو ہے امام زور سے کہے یا آہستہ بتایا تھا ہمارے یہاں حنفی مذہب میں امام بھی آہستہ آمین کہے اور مختلی بھی آہستہ سے آمین کہے لیکن یہ مسئلہ صرف نماز کے لیے ہے اس کے بعد میں نے جب دعا کرائی تو دعا میں پہلے کسی نے ایک دو امین کہی پھر جب چپ, چپ ہو گئے میں نے کہا یہ تو سب یہ سمجھے کہ دعا میں بھی آہستہ آمین کی دعا میں نہیں دعا میں تو زور سے کہہ سکتے ہیں یہ مسئلہ جو بیان کیا تھا یہ مسئلہ تو نماز کا تھا کہ نماز میں ذرا سکون سنا خاموشی مطلوب ہے اس لیے نماز میں غریب مغدوبی علیہ مولبا پر آہستہ سے امین کہنا چاہیے زور سے نہیں لیکن ایسے ہی باہر خارج میں دعا ہو رہی ہو تو اس میں تو خوب دھیان سے امین کہنی چاہیے بعض مرتبہ آمین کہنے والا کوئی ایک نیک بزرگ ہوتا ہے اور دعا کرنے والے میں بھی اتنی نیکی نہیں ہوتی جتنی اس آمین کہنے والے میں ہوتی ہے اور اس کی آمین کی برکت سے اللہ دعا قبول کر لیتے ہیں تو اس لیے امین خوب دھیان سے کہنا چاہیے اور اس سے دعا پر مہر لگ جاتی ہے سیل اف اپروول لگ جاتا ہے اللہ پاک بھی پھر اس دعا کو اپروو کر لیتے ہیں اکسپٹ کر لیتے ہیں قبول فرما لیتے ہیں تو اس لیے آمین ضرور کہنا چاہیے کتابوں میں وہ قصے سے جہاں لکھتے ہیں وہاں لکھتے ہیں ایک شخص بچارہ بہت گنہگار توبہ کی سچی پکی اور احساس ہوا بہت رویا دویا جانے لگا راستے میں کسی پیغمبر سے یا ولی سے ملاقات ہوئی بہت دھوپ تھی دونوں نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ پاک کوئی بادل بھیج دیں اور اس کے سہے میں چلے تو سمجھئے کہ پیغمبر نے دعا مانگی اس نے امین کہی اللہ پاک نے بادل بھیج دیے اور آرام سے سکون کے ساتھ اس کی ٹھنڈک میں چلتے رہے بادل بھی ان کے ساتھ ساتھ چلتے رہے آگے چل کر دونوں کا راستہ الگ ہونے لگا تو وہ بادل جو ہے اس کے ساتھ وہ لیا تو وہ پیغمبر کہنے لگے کہ بھائی تیری نیکی کون سی کہ میں تو بہت گنہ گار آدمی ہوں میں کچھ بھی نہیں ہوں یہ بادل تیرے ساتھ جا رہے ہیں, مجھے چھوڑ رہے ہیں, میں اللہ کا پیغمبر ہوں اس نے بتایا کہ بھائی میرے تو کچھ نہیں ہے میں بہت گنہ گار آدمی تھا بس توبہ کی ہے اور توبہ کر کے اللہ کے در پر حاضر ہوا ہوں پیغمبر نے کہا یہ تیری سچی پکی توبہ کا سمرا ہے کہ اللہ پاک نے یہ کرامت دکھائی کہ تیرے ساتھ ساتھ اس بادل کو کر دیا حالانکہ اس نے تو صرف امین کا عدد دعا تو انہوں نے مانگی تھی لیکن اللہ پاک بعض مرتبہ کسی اپنے نیک بندے کی امین سے بہت خوش ہو جاتے ہیں اس پر نواز دیتے ہیں تو جب دعائیں ہو رہی ہوں تو خوب دھیان سے خوشی خوشو خضو کے ساتھ قدرے آواز کے ساتھ امین کہنی چاہیے بہرحال یہ خارج صلاح نماز سے باہر کا جو حکم ہے یہ ہے ویسے آگے اب امام بخاری امین کے مسئلے سے فارغ ہو کر کچھ اور مسئلے بیان کر رہے ہیں یہ مسئلہ ابھی بتاتے ہیں لیکن یہ کہ سنیجر کو جب وہاں گئے تھے وہاں ڈیمونسٹریشن میں بھی ہم نے دعا کرائی وہاں بھی ماشاءاللہ لوگ امین کہہ رہے تھے ہم تو گئے تھے صرف اس میں ذرا شرکت کرنے کے لیے تو ہم کو اوپر بلا لیا پھر کہا انگریزی میں دعا کراؤ میں نے کہا یار انگریزی میں دعا کرانا ویسی عادت تو ہے نہیں دعا کرانے کی تو تھوڑی دیر کھڑے رہے بہت دھیان سے سوچتے رہے تھے لوگ اسپیچ دے رہے ہیں اور ہم دعا کا سوچ رہے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ خود دعا ٹوٹی پھوٹی کرا دی اللہ پاک نے جو منگوایا بلوایا کہہ دیا ویسے اچھا ہوا ہوا بولٹن والے پیچھے رہ گئے تھے سب نے کیا تھا بولٹن والوں نے کیوں نہیں کیا تھا ہم بھی سوچ میں پڑے ہوئے تھے اللہ پاک ہماری سموتا بورات کے سلیم کو جزائے خیر دے، اس نے ارگنائز کیا اور سب ماشاءاللہ اللہ سب کو یہاں سے لے کر گئے اور وہاں ہمارے کمیٹی والے بھی سب حاضر ہوئے نور اسلام والے بھی حاضر ہوئے ایک یونیٹی اور اتحاد کا اظہار ہوا اور سائلنٹ خاموشی سے پیسفل پروٹیسٹ کیا اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہمارا حق ہے ہم کر سکتے ہیں جتنا ہو سکے کرنا چاہیے بعض لوگ کہتے ہیں اسے فائدہ کیا ہے بلیک برن میں بعض علماء نے مخالفت کی کبھی اس کا کچھ فائدہ نہیں ہے لیکن میں کہتا ہوں میرا پرسنل فائدہ یہ کہ میں وہاں ایک گھنٹہ کڑا رہا دو سے تین بجے تک الحمدللہ وہ بینر پکڑ کے ہم جتنی دیر کھڑے رہے ذکر فکر میں مشغول رہے کبھی تیسرا کلمہ پڑا کبھی چوتھا کلمہ پڑا کبھی دروج شریف پڑا کبھی استقفار پڑا کبھی یاسین شریف پڑھی اور اس کے بعد وہاں کے لوگوں کا خیال رکھا ان کے لیے دل دل میں دعائیں کی اور جو شہدہ ہوئے ہیں ان کو ایسا لے ثواب کیا کہ یہ یاسین شریف اور یہ جو پڑھا ہے اس کا ثواب اللہ ان بچارے شہیدوں کو پہنچا دے اور جو وہاں زخمی ہے اللہ ان پر رحم فرمائے کیونکہ ہم تھوڑا یاسین پڑھیں کچھ ذکر فکر کریں پھر دعا مانگیں تو اللہ دعا بھی سنتے ہیں اور اس وقت امت کو دعاؤں کی ضرورت ہے تو ڈیمونسٹریشن کا پرسنل فائدہ تو مجھ کو یہ ہوا کہ میں تھوڑی دیر ایک گھنٹہ ویسے گھر میں بیٹھ کر ادھر ادھر واہیت تباہیت میں ٹائم پاس ہو جاتا وہاں کھڑے کھڑے, کھڑے کچھ ذکر فکر کر لیا کچھ ان کو یاد کر لیا اور پھر جو ہے پبلک کو فائدہ ہوا کہ اویرنیس ہوا پھر جو ہے وہ حکومت کو فائدہ ہوگا کہ اللہ اس کو کچھ ہوش آواز اس کے دماغ میں ڈالیں گے کہ اس کو کچھ ہوش آئے کہ یہ جو مصیبت ہے وہ انہوں نے ہی کی ہے اب سے پچاس سو سال پہلے جو ان کے باپ دادے تھے انہوں نے ان کو اس طرح سے وہاں کیا ہے اب ان کو کچھ ہوش آئے کہ بھائی ہماری ہم ابھی اس سلسلے میں کچھ امداد کریں آگے اور اس کو ذرا تھوڑا ریورس کریں تو اس طرح ہم کچھ بولیں گے تو ان کے دماغ جو ہے وہ اس کے تالے کھلیں گے اور کچھ ہوش حواس آئے گا اور پھر کچھ ان سے جو کچھ ہو سکے گا کریں گے تو اس لیے ہم نے اپنی حد تک جو کوشش ہے وہ کرنی ہے اس لیے گئے الحمدللہ اچھے انداز میں اور ان کی جو ایم پی ہیں وہ تو ہم سے زیادہ سخت بولتے ہیں ہمیں تو ڈر لگتا ہے کچھ بولتے ہوئے برائے نڈن نے بڑی اچھی باتیں کی ایم ای پی ایک آئے ہوئے تھے انہوں نے اس میں کہا کہ جب یہ بائیس دن تک بامبنگ ہو رہی تھی اس دوران میں وہاں جا کر آیا ہوں سمگل کر کے لے گئی تھی یو این والے میں نے دیکھا کہ گدے کی گاڑیاں ہیں چھوٹے چھوٹے بچے اس گدے گاڑی کو چلا رہے ہیں اور بیچارے کوئی پانی کی تلاش میں جا رہا ہے کوئی جو ہے وہ کچرا پڑا ہوا ہے اس میں کوئی کھانے کی چیز ڈھونڈ رہا ہے اور اوپر سے F F -16 جا رہے ہیں بامبنگ کرنے کے لیے اور یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کہتا ہے میں ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے اوپر تعجب کرتا ہوں کہ ان کی ہمت ان کے حوصلے اور کتنے بلند ہیں کہ اس سب کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کسی کی فکر نہیں ہے بس یہ ہم جانتے ہیں اللہ کی طرف سے امتحان ہے جو ہوگا ہوگا یہ زمین ہماری ہی ہم لے کر رہیں گے اور اللہ ہم کو دے گا اور اللہ کو اس قربانی کی ضرورت ہے وہ بچارے شہید اپنی قربانی پیش کر رہے ہیں معصوم بچے اور سمجھیے کہ کی کیا کیا انہوں نے کیا ہے سب ہماری آنکھوں کے سامنے ہے ابھی بھی ماشاء اللہ وہاں تھری سینٹر میں ہم گئے جارج گالوی کا بیان سنا 20 منٹ کی مختصر تقریر کی انہوں نے اور بڑی زبردست تقریر کی میں بیٹھے بیٹھے دل میں دعا کرتا رہا اگر یہ مسلمان ہے تو فبیحا نہیں تو اللہ اس کو ہدایت دے اور اللہ جو ہے اس کو ہدایت دے اور اس کو دن کی خدمت کے لیے قبول کرے اور اس کی حفاظت کرے کیسے بولنے والے بہت کم ہیں تو ایسے جو بولنے والے اللہ ان کی حفاظت کرے اور یہ ماشاء اللہ ایک مشن پہ جا رہے ہیں اللہ ان کو سہولت عافیت سے لے جائے ان کی مسافری آسان کرے اور ان کو حفاظت کے ساتھ وہاں پہنچائے اور ان کی خدمت کو قبول فرمائے تو یہ سمجھئے کہ ایک انسانیت کی ہمدردی ہے اس کا یہ تقاضا ہے اور ہم سے جتنا حصہ ہو سکے لینا چاہیے وہاں دیکھا ہم نے ماشاءاللہ دو ایمبولنس ملی تھی مینچیسٹر کے کوئی برچ فیلڈ سولس والے ہیں انہوں نے بھی دس ہزار کی ایک ایمبولنس دی اور چھ ہزار پاؤنڈ سے کیش دی ہماری ہاں سے شاید غالب یونس بھائی سیٹ نے کہا کہ میری فلاں آفس جو ہے اس کو تم چودہ فبروری تک اس کے لیے قبول کر لو اور اس میں سمجھئے کہ جو کچھ تم نے کام کرنا ہو وہاں تک اویئرنس وغیرہ کرنا ہو فنڈ جمع کرنے ہو کرو اس کے لیے دوسروں نے کہا ایم او ٹی ہمارا خالی ہے اس میں آ کے تمہاری جو ایمبولینس وغیرہ جانے والی اس کی ایم فری میں کر دیں گے کسی نے کچھ اور رقم دی کوئی اور یہ ہے ایک جذبہ ہے جوش ہے اس میں ہمارے لیے خیر ہے بہتری ہے ہمیں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے ماشاء مستورات حصہ لے رہی ہیں دوائیں بھیج رہی ہیں بینڈیجز دے رہی ہیں اور کچھ بیبی فوڈ دے رہی ہیں نیپیاں وغیرہ دے رہی جو کچھ دیں گے سب کا فائدہ ہوگا سب پہنچے گا ان اللہ اگر پہنچ گئے الحمد للہ نہیں بھی پہنچا ہم کو ثواب مل جائے گا ہماری نیک نیتی کا وہ حدیث نہیں سنی بخار شریف ہی میں ہے اب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی کا جی چاہ کے میں کچھ صدقہ نکالوں تو وہ صدقہ لے کر کے نکلا لیکن وہ چاہتا ہے چپ چاپ سے دوں کسی کو پتا نہ چلے تو وہ لے کر کے نکلا اور وہ صدقے کا پیسہ چپ چاپ سے ایک آدمی کو پکڑا دیا تو صبح کو لوگ باتیں کرنے لگے کہ یار کل تو کسی چور کو کوئی آدمی صدقے کے پیسے دے گیا اللہ میرے پیسے چور کے ہاتھ میں گئے چلو خیر دوسری رات پھر سب کا لے کر نکلا اور کسی کو پکڑا دیا کو پتا چلا کہ یار کسی کو کوئی آدمی کے بہت سے پیسے دے گیا تو اب صبح کو باتیں کرنے لگے کہ بھائی کسی کو تو کسی نے تو کل زانیہ کو اتنی بڑی رقم جو ہے کی دے دی اس نے کہا چلو اللہ تیرا شکر میرا پیسہ اس قابل نہیں تھا کہ کسی نے آدمی کے پاس جائے کوئی عرت پھر وہ سب کا کر نکلا تو کسی کو پکڑا دیا صبح کو لوگ باتیں کرنے لگی کہ کل تو کوئی بہت بڑے مالدار اور امیر کو کوئی بہت بڑے سدکے کی رقم پکڑا گیا تو یہ سر پکڑ کے بیٹھ گئی اللہ چور کے پاس پیسہ جاتا ہے زنیا کے پاس جاتا ہے مالدار کے پاس جاتے یہ ہو گیا کیا میرے پیسے کو تو رات کو خواب میں فرشتہ آیا اور اس نے کہا کہ تو فکر نہ کر تیرا سب صدقہ قبول ہو گیا اللہ پاک نے وہ چور کے ہاتھ میں دلوایا شاید اس کو کچھ عبرت ہو وہ چوری سے دبا کر زانیہ کے ہاتھ میں پہنچایا شاید وہ زنہ سے توہ کرے اور اللہ کی طرف آئے مالدار کے ہاتھ میں پہنچایا شاید اس کو کچھ عبرت ہو وہ بھی دوسروں کو صدقہ دینے لگے تو اس میں اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں تیری نیت خلوص کی تھی اللہ نے تجھ کو تیرے صدقے کا پورا پورا سواب دے دیا تو اس لئے ہمارا کام نکالنا ہے آگے اس کی فکر نہیں کرنا ہے پہنچے نہ پہنچے پہنچانا اللہ کا کام ہے اپنے جیب کو ٹٹو لیں اندر ذرا ڈیپ ڈاؤن ڈک کریں اور جتنا نکال سکتے وہ کھینچ کر کے نکالیں اور دیں ان شاء اللہ اللہ پاک اس کو پہنچائیں گے اور ہمیں اس اجر اور ثواب مرمت فرمائیں گے ساری دنیا مدد کر رہی ہے یہ نہ سوچ رہے کہ سب وہ عرب لوگ ملین دے رہے ہیں ہمارے کیسے پیسے کا فائدہ یہ ہماری سہارت ہے کہ اللہ ہمارے پیسے کو قبول کر دے وہ کوئی دے نہ دے وہ تو شور مچاتے ہیں ہم اتنے ملین بلین دیں گے لیکن صرف بولنے کی باتیں ہوتی ہیں وہ دینے کا جب باری آتی ہے اس وقت سب دیکھا جاتا ہے کون اتنا دیتا ہے ورنہ پلیج تو بہت ہوتی ہیں دینے والے حقیقت میں کم ہوتے ہیں تو اس لیے یہ غریب مسلمان کا جو پیسہ ہے یہی امدار کرے گا اس لیے ضرور بے ضرور وہاں پہنچائے اور اس کی کوشش کریں کہ وہاں یہ چیزیں جائیں اور پہنچے اور صحیح طریقے سے اللہ پاک وہاں پہنچا دیں اس سلسلے میں بعض پمفلٹ بھی چھپتے ہیں اس میں ہوتا ہے فنا فنا فنا فنا, فنا پروڈکٹ سے بائی کاٹ کرو کسی نے ہم کو ایک پیسہ پمپلٹ دیا اس کو میں نے پڑھ کر کے دیکھا میں نے کہا اس کو تو اگر سارا ہی بائکاٹ کریں گے تو پھر کچھ کھانا پینا ہی نہیں ہے سب کچھ اس میں تو آ گیا ہے سارے سٹور بھی آ گئے اور ڈرنک بھی آ گئی اور بسکٹ بھی آ گئی اور چاکلیٹ بھی آ گئی تو بےچاری ہماری پبلک کھائے گی پیے گی کیا تو ایسے ہی پمپلٹ کی طرف دھیان نہیں دینا چاہیے یہ تو ہوتی ہیں یہ چیزیں لیکن ہمیں جو ہے اصل بائیکاٹ کس سے کرنا ہے جو پورے پورا اس کو سپورٹ کر رہے ہوں ایسی تو بہت سی دکانیں ہیں لیکن ہر ایک جو ہے سپورٹ کرنے والا اور ہاتھ میں ہاتھ بٹانے والا نہیں گزشتہ کل بلیک بن میں جو تقریر تھی باز تھی بیان تو اس میں کہا گیا کہ تین چیزیں ہیں تین کمپنیاں جو پورا پورا اس کو سپورٹ کرتے ہیں. ان سے مکمل بائی کاٹ ہونا چاہیے نمبر ایک کوکا کولا زمبیا والوں کے لیے پرابلم ہے بہت کوک پیتے ہیں ہم نے سنا تو اس لیے زمبیا والے سوچ اچھی طرح سے کوک سے بائی کاٹ کریں یہ پورے پورا اپنا سپورٹ وہاں علل اعلان بماگے دوحل اعلان کرتا ہے کہ ہم اس کو پہنچاتے ہیں نمبر دو مارکسنس یہ بھی زور شور سے فخر کے ساتھ اعلان کرتے ہیں کہ ہم دیتے ہیں پیسے اور نمبر باکس کافی کافی سے تو ہم لینا دینا ہے نہیں مارکسن پینسر میں بھی ہم کبھی جاتے نہیں ہیں کوک بھی ہم کو اچھا لگتا ہے کبھی کبھار پی لیتے ہیں لیکن اب نہیں پیئیں گے لیکن یہ کہ یہ تین چیزیں ہیں یہ بور زور شور سے وہاں امداد پہنچاتے ہیں تو جب وہ کسی کہ اس طرح ظلم میں جو امداد پہنچا رہے ہوں ان کے ساتھ ہاتھ بٹائے تو یہ بھی ظلم پر مدد شا... سمجھی جائے گی ہمارا پیسہ جو ہے ظلم کے اندر استعمال ہوگا اس لیے ان تین سے خصوصی طور پر جو ہے پرہیز کرے آدمی احتیاط کر لے وے. یہ سمجھئے کہ کل وہاں بلیک بن کے بیان میں میسیج دیا گیا تھا اس لیے اس کے سلسلے میں تھوڑا احتیاط کیا جائے بہرحال یہ ایک بیچ میں بات آگئی امین آمین سے بات چلی اس لیے یہ ذکر تذکرہ آپ کے سامنے کر دیا دعا خوب دل لگا کر کریں. کوشش کریں روزانہ دو رکعت سلاد الحاجات پڑھیں پڑھیں گے انشاءاللہ ہر آدمی نیت کر لے کہ میں نے روزانہ دو رکعت سلاط الحاجات خاص طور پر مسجد اقسا کے لیے اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے پڑھنی ہے ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے بھی نیت کر لیں کہ امت مسلمہ کے لیے میں نے دو رکعت سلاط الحاجات مغرب باد ایشاب دو رکت ایکسٹرا پڑھ لیں دو منٹ لگیں گی ہم کو دو رکعت میں لیکن سلاد الحاجت پڑھ لیں اور اس نیت سے کہ مسجد اقسا کے لیے اس کے محافظین کے لیے پوری امت کے لیے ہم یہ دو رکعت نماز پڑھتے ہیں انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ ہوگا ایک حدیث میں آتا ہے جو آدمی صبح و شام تین مرتبہ یہ دعا پڑھ لے اللہ پاک اس کا شمار ابدال کے اندر فرمائیں گے اس کا نام کن میں لکھا جائے گا ابدال کے اندر ابدال یہ اولیاء اللہ کی ایک بہت ہائی کیٹیگری ہے دنیا میں گنے چنے ہوتے ہیں اللہ پاک ان کی دعاؤں کے توفیل سے دنیا کو چلاتے ہیں ایسے بندوں کو ابدال کہتے ہیں چالیس بڑے بڑے ابدال شام کے علاقے میں ہوتے ہیں اور تھوڑے بہت باقی دوسری دنیا میں پھیلے ہوئے ہوتے ہیں جب ان میں سے کسی ایک کا انتقال ہوتا ہے تو اللہ اس کے بدلے میں دوسرے کو کھڑا کرتے ہیں اس لیے ان کو ابدال کہتے ہیں کیونکہ وہ ایک دوسرے کے بدلے میں آتے ہیں تو ایسے ابدال اللہ والے صوفیہ پھر ان ابدال سے اوپر درجہ ہوتا ہے قطب وہ قطب جو ہوتا ہے وہ پلر کو کہتے ہیں جس طرح پلر جو ہے پوری بلڈنگ کو کھڑے رکھتا ہے اور تھامے رہتا ہے تو اسی طرح سے وہ قطب جو ہوتا ہے وہ بڑے لوگوں کو تھامے رہتا ہے پھر بہت سے کتبوں کا ایک قطب ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں قطب ال سارے قطبوں کا کتب پھر اس سے اوپر درجہ ہوتا ہے غوث وہ غوث کا درجہ جو ہوتا ہے وہ سب سے اونچا درجہ ہوتا ہے یہ حضرت پیران پیر سعید انہ عبد القاد رحمت اللہ علیہ جیسے اکابر کا درجہ ہوتا ہے تو یہ سب درجات ہیں اولیاء اللہ کے تو ان میں یہ جو ابدال کی کیٹیگری ہے اس میں ہر کوئی شامل ہو سکتا ہے اگر کوئی آدمی صبح میں شام میں یہ دعا تین بار پڑھ لے اور ریگولرلی پڑھتا رہے اللہ اس کا شمار ابدال میں فرمائیں گے مظاہر حق شرح مشکات کے اندر لکھی ہوئی ہے یہ حدیث وہ دعا حضور نے فرمائی مختصر سمپل دعا اللہ فرمت سعید محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عمر حم امت سعید محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ امتوز ان امت سعید محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمپل دعا ہے اگر ابدال میں شامل ہونا ہے پڑھ لیا کرو اس کو اے اللہ امت محمدیہ کی مغفرت فرما اے اللہ امت محمدیہ پر رحم فرما اے اللہ امت محمدیہ کے گناہوں کو معاف فرما سمپل دعا تجاوز فرما درگزر فرما لیٹ آف کر دے سمپل دعا ہے انگل عربی میں نہ آئے آپ اردو میں مانگ لو گجراتی میں مانگ لو اپنی بھاشا میں مانگ لو یہ اللہ امت محمدیہ کی مغفرت فرما یہ اللہ امت محمدیہ پر رحم فرما اور یہ اللہ امت محمدیہ سے درگزر کر دے چھوٹ چھوڑ دے چھوٹک دے دے ان کو تجاوز کر دے معاف کر دے بس یہ تین کلمات صبح میں تین دفے شام کو تین دفے صبح میں تین بار یہ تینوں کلمات شام کو تین بار تینوں کلمات پابندی سے پڑھیں گے اللہ تمہارا شمال ابدال کے اندر فرمائیں گے اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے بہرحال اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عمر ارحم امت سعید محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تجاوز عن امت سعید محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو گیا اللہ مغفر <تصفيق> اللهم ارحم امه محمد صلى الله عليه وسلم اللهم تجاوز عن امه محمد صلى الله عليه وسلم سمپل اغفر ارحم تجاوز اللهم اغفر لامه لأم لامتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم امه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم تجاوز عن امه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم <TL -TA 'an> حضرت حضر شیخ تو عبدال سے اوپر تھے قطب الاختاب تھے حضرت شیخ تو حضرت شیخ کی خلفہ کا شمار عبدال اور اقتاب میں ہوتا تھا تو حضرت شیخ کا کیا مقام ہوگا تو یہ قطب دوران جو ہوتے ہیں وہ خال خال ہوتے ہیں تو اللہ پاک جو ہے اولیاء اللہ کے بڑے اونچے درجات دیتے ہیں اللہ ہی کو بہتر ہے کس اس کا کون سا درجہ ہے بہرحال ہمارے لیے یہ سمپل نسخہ ہے ذرا اس کو مانگتے رہیں تو انشاءاللہ اللہ اللہ پاک جو ہے ہمیں بھی نوازیں گے مانگیں گے انشاءاللہ تو دور کا سلاد الحجا ضرور پڑھتے رہیں اور صبح و شام یہ دعا بھی پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ شاء اللہ اللہ پاک جو ہے ہماری دعا قبول بھی فرمائیں گے اور امت پر رحم بھی فرمائیں گے اور امت کی قسمت اور تقدیر بھی پلٹیں گے انشاءاللہ اللہ اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے ہاں بات تو صحیح ہے ویسے جیسے جیسے یہ دور گزرتا ہے زمانہ گزرتا ہے تو اللہ والوں کی ترقیات ہوتی ہیں ان کے منازل مدارج مراتب بڑھتے جاتے ہیں خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبوت جب ملی ہے چالیس برس کی عمر میں پھر روز روز ترقی ہوتی گئی روز روز ترقی ہوتی گئی حتیٰ کہ جب انتقال ہوا تو اس وقت آپ بالکل پیک کو پہنچ چکے تھے جس سے اوپر کوئی درجہ نہیں جہاں اللہ نے پہنچانا تھا آپ کو پہنچا دیا گیا تو اسی طرح اللہ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں تو وہ روز روز جیسے ان کے اعمال بڑھتے جاتے ہیں چڑھتے جاتے ہیں درجات بلند ہوتے جاتے ہیں تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ جس وقت حیات تھے تو حضرت کا وہ خاص مقام تھا پھر حضرت کے خلفہ اب حضرت کے انتقال کو تقریباً کتنے چھبیس سال ہو گئے ایٹی ٹو میں حضرت کا انتقال ہوا ہے تو اب یہ 2008 ہے تو ٹوینٹی سکس ایئرز میں حضرت کے خلفا ہر جگہ پھیلے ہوئے ہیں اور ہر ایک کون کس مقام پر پہنچا ہوا ہے وہ اللہ جانتے ہیں اور سمجھیے کہ بہت خلفہ پھیلے ہوئے ہیں ہر جگہ پر ہم تو اپنے حضرت کو جانتے ہیں دار میں اللہ پاک ہمیں حضرت کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے باقی اس وقت سمجھیے پورے انگلینڈ میں خانقاہ اگر چل رہی ہے تو دار میں چل رہی ہے چالیس دن کے چلے کا احتکاف ہے بڑی بار مجلس رہتی ہے اس وقت وہاں ابھی ذکر شروع ہوگا میں روز جاتا ہوں پہلے دو تین ہفتے اسی لیے میں غائب رہا اور اب بھی جی چاہتا ہے وہاں ہوں لیکن چونکہ سمجھیے آپ حضرات کا خیال اور پھر گھر پر باز بوڑیاں بےچاری انتظار کرتی ہیں تو ان کا خیال رکھ کر میں اس مجلس کی قربانی دی ہے اور یہاں بیٹھا ہوں آپ کے درمیان اور نہ جی چاہتا وہیں حضرت کے پاس بیٹھے ہوں اور ہم بھی ذکر کرتے رہیں اور سمجھیے حضرت کی کو دعا لگ جائے ہم کو تو ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے تو سمجھے کہ الحمدللہ وہاں پر یہ خنقاہی نظام چلتا ہے ذکر فکر ہوتا ہے طلبہ اعتقاف میں بیٹھے ہوئے ہیں دعائیں کرتے ہیں قرآن شریف پڑھتے ہیں اس کے فوائد اور نتائج اور اثرات پھر مرتب ہوتے ہیں اللہ پاک جو ہے حضرت کی بھی حفاظت فرمائے مدرسے کی بھی حفاظت فرمائے دنیا بھر کے تمام مدارس کی حفاظت فرمائے حضرت شیخ کے جتنے خلفہ ہیں حضرت پیر صاحب مولانا اللہ صاحب ہیں حضرت شیخ یونس صاحب دامد برکاتوم ہیں اور بھی حضرت مولانا تقی الدین صاحب ندوی ہیں جتنے بھی بڑے بڑے اکابر ہیں اللہ ان کی زندگیوں میں بے حساب برکت نصیب فرمائے جو بیمار ہیں اللہ ان کو ان سب کو صحت سے نوازے اور ان کی ان کے فیض سے ہمیں اور پورے عالم کو مستفیض فرمائے تو یہ اکابر جو ہیں روز روز ان کی ترقیاں ہوتی رہتی ہیں کون کی اس درجے پر ہوتا ہے اللہ ہی بہتر جانتے ہیں خیر یہ بات دور چلی گئی یہ میں نے پہلے ایک دفع شاید کہا تھا کابر جو ہوتے ہیں ان کی برکت سے اللہ پاک بہت سی پریشانیاں بلائیں مصیبتیں ٹالتے رہتے ہیں بہت سی چھوٹی موٹی آنے والی علائیں بلائیں جو ہوتی ہیں اللہ ٹال دیتے ہیں حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ بغداد والوں سے کہنے لگے ان امن ان لہل الارض میں اس بستی والوں کے لیے اور اس آبادی والوں کے لیے امان ہوں امن ہوں جب تک میں ہوں ان کو امن رہے گا تو لوگ شبلی کو دیوانہ کہتے تھے سمجھ میں نہیں آیا ان کو کیا رہے ہیں شبلی کا انتقال ہوا اور فکن تاتار خانیہ بغداد پہنچا اور نے بغداد پر قبضہ کر لیا تاتاری پھیل رہے تھے لیکن بغداد محفوظ تھا شبلی کے انتقال کے بعد ہی بغداد پر قبضہ ہوا اور حملہ ہوا اور قبضہ ہو گیا حضرت مولانا صدیق باندوی رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے اکاب اولیاء اللہ میں سے ہندوستان میں تھے تو حضرت ہمیشہ دعا مانگ کرتے تھے یا اللہ ہندوستان کی حفاظت کر بھاجپ سے حفاظت کر اس کے شرط سے حفاظت کر جب تک حضرت حیات رہے یہ جو ایکسٹریمسٹ پارٹی ہے یہ حکومت پر آ ہی نہیں سکی یہ جو الیکشن جیتی ہے حضرت کی وفات کے بعد ہوئی ہے تو یہ اللہ کے بندے جو ہوتے ہیں ان کی دعائیں جو ہوتی ہیں یہ بہت اکثیر ہوتی ہیں اور یہ سمجھئے کہ بڑے فتنوں کے لیے سداب ہوتے ہیں یہ لوگ تو یہ یہ کہ اللہ والوں کے ذریعے حفاظت ہوتی ہے ہم بھی یہاں پر دیکھتے ہیں بڑے بڑے فتنے آئے اور گئے مگر اللہ پاک نے ہمارے دارالوں کی بھی حفاظت فرمائی دیگر مدارس کی بھی حفاظت فرمائی یہ حضرت کی برکت ہے ان کی دعائیں ہیں ختم میں خاجگان روز ہوتا ہے اس کی برکت ہے تو یہ اللہ یہ تو قرآن شریف میں منصوص ہے دوسرے سپارہ کے اخیر میں اللہ کیا کہتے ہیں وَلَوْ لَا اللہ ہزلع اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ کچھ لوگوں کو دوسروں کے ذریعے دفع کر دیتے ہیں دکل دیتے ہیں اگر یہ بات نہ ہوتی تو زمین میں فساد مچ جاتا خرا خون خرابہ برپا ہو جاتا زمین تباہ و برباد ہو جاتی اللہ کن فضل ہزل عالمین اللہ بڑے فضل والا ہے جہاں والوں کے اوپر اس کی دو تفصیلیں ہی ہیں ایک تون صبح سے مراد اللہ کی راہ میں جان قربان کرنے والے ہیں جو اس لائن میں اپنی جان کا جوخم لگا دیتے ہیں ہم مرے جا رہے ہیں کوئی پرواہ نہیں ہے بس اللہ کی راہ میں جو ہو جائے ہو جائے اس پار یا اس پار یہ بندے نمبر ایک قول تو یہ کہ ان کی طرف اشارہ ہے اور حدیث میں حضور نے فرمایا ہے میری امت کی ایک جماعت قیامت تک برابر دینی حق پر لڑتی مرتی رہے گی یہاں تک کہ آخری طبقہ مسیح دجال سے لڑے گا تو یہ جو ہے طبقہ یہ تو ختم ہونے والا ہے نہیں کوئی ان کو ختم کرنے کی کوشش کرے لاکھ کوششیں کرے لیکن یہ ختم نہیں ہوگا وہ تو قیامت تک چلتا رہے گا اور اس اور ان میں یہ بھی ہے کہ یہ آخری زمانے دور میں جو لڑائیاں زیادہ ہوں گی وہ اسی علاقے میں ہوں گی جہاں ہو رہی ہیں شام کے علاقے میں تو یہ چیزیں تو اس کے لیے تیاریاں ہو رہی ہیں ہم لوگ جو ہیں بس دعا کرتے رہے ہیں اللہ سے خیر و عافیت کی تو ایک تو اس کی طرف اشارہ ہے اور نمبر دو دوسری تفسیر اس میں یہ آئی ہے کہ بابا بادن سے مراد صوفیاء کرام اولیاء اظام احل اللہ ہیں کہ یہ جو دعائیں کرتے ہیں تو اللہ ان کی دعاؤں سے بڑی آفات اور بلیات کو دفع کر دیتے ہیں اور بڑی ان کی ان کی حفاظتیں ہوتی ہیں امام قرطبی رحمتہ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں یہاں وہ شعر نقل کرتے ہیں اگر اللہ کے وہ بندے نہ ہوتے جو ہر وقت رکو سجدے کے اندر رہتے ہیں صوفی اور چھوٹے چھوٹے دودھ پیتے بچے نہ ہوتے اور گھاس کو چرنے والے اور جنگل میں پھرنے والے یہ بے قصور معصوم جانور نہ ہوتے تو اللہ کا نہایت دردناک عذاب تمہارے اوپر مسلط ہو جاتا لیکن چونکہ یہ ہیں تو ان کی وجہ سے آزادی نہیں آتا اور نہ ہمارے گناہ تو اس کے ہیں کہ اللہ ف... اگر اللہ ہر ہر گنا پر پکڑ کرنا شروع کر دے تو ہمیں ہم سے کوئی ایک جیب زندہ بھی نہ رہ سکے تو یہ سمجھئے اس کی برکت سے رکو سیدھا کرنے والوں کی برکت سے چھوٹے چھوٹے بچوں کی برکت سے ان کی برکت سے اللہ اپنے دردناک عذاب سے حفاظت فرما دے یہ جو حالات چھوٹے چھوٹے آتے ہیں یہ تو ہمارے لیے امتحان ہیں ٹیسٹ ہیں آزمائش ہیں اور چھوٹی چھوٹی اسکرمیشز ہیں پوری دنیا کے مجموعے کو دیکھا جائے تو مسلمانوں پر یہ حالات آتے ہیں اللہ پاک ان کی برکت سے بھی ہم کو سدھارتے ہیں کہ ہمیں کچھ ہوش آئے دیکھیے نوجوان مسلمان مسجد سے کتنے دور تھے جب یہ حالات پیش آتے ہیں تو مسجد میں دوڑتے ہیں اللہ کے پاس آتے ہیں اللہ کے ان کو احساس پیدا ہوتا ہے دیکھتے ہیں ایسے جلوسوں کے اندر بہت سی ایسی عورتیں مستورات کھلے بال والی لباس کے ٹھکانے نہیں لیکن مسلمان ہیں ان کا ایمان جوش میں آ جاتا ہے تو یہ اللہ پاک جو ہے یہ اللہ پاک کی عجیب عجیب سب حکمتیں ہوتی ہیں وہ ہم نہیں سمجھ پاتے ہیں تو ہمارا کام یہ ہے کہ جتنا ہو سکے کریں اللہ کی عبادت میں مشغول رہیں اور ایسے حالات آئیں تو مایوس نہ ہوں اس سے کہ کی کیوں ہو رہا ہے اللہ رحم کیوں اللہ کی باتیں ہوتی ہیں تقدیر کی باتیں ہوتی ہیں تقدیر میں جو لکھا ہے وہ ہوتا ہے اب شاملی کی جنگ ہوئی تھی ایٹین ففٹی سیون میں تو اس میں ایک طرف حاجی امداد اللہ مہاجر مکی حضرت مولانا قاسم نانوتوی حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی حافظ زامن شہید یہ بڑے بڑے اکابر اور سامنے دشمن انگریز تو اب جو ہے لڑائی جب شروع ہوئی تو آفظام شہید رحمت اللہ علیہ وسلم پکڑ کے رہ گئی کی کیا ہو رہا ہے کیا حضرت لڑائی ہو رہی ہے ارے بھائی میں تو دیکھ رہا ہوں وہ خزیر علیہ السلام ادھر ہیں ان کے ساتھ مل کے لڑ رہے ہیں ارے خزیر علیہ السلام وہ تقوینی امور کے ذمہ دار ہیں تو یہ اس لڑائی میں تقوینی فیصلہ یہی ہے کہ شکست ہونے والی ہے فتح تو ان کو ہوگی تو اس کا وہ ہمیں وہ حکمت سمجھ میں نہ آئے ہمارا کام جو اللہ نے کہا ہے شریع طور پر وہ کرنا ہے تقوینی طور پر اللہ پاک جو چاہیں کریں وہ اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں تو اس میں بھی حکمتیں تھی ان کو فتح ہوئی ان کو شکست ہوئی آگے جو ہوا ہوا لیکن اس کے نتائج جو ہیں بہت بعد میں ظاہر ہوئے اسی طرح اور مواقع کے اوپر ایسا ہوتا ہے کہ تقوینی طور پر تقدیر الہی کی کچھ کچھ ہوتی ہے بزرگ ایک بزرگ تھے شاہ دولہ رحمت اللہ علیہ تو ان سے سمجھئے کہ ایک دفعہ لوگوں نے آ کر کے کہا کہ حضرت فلاں جگہ بستی ہے آبادی ہے اور اس کے سامنے پانی کا ڈیم ہے اس ڈیم میں ٹراک پڑ گئے ہیں اور سمجھیے کہ وہ ڈیم ٹوٹنے والا ہے پوری بستی تباہ ہو جائے گی آپ جو ہیں حضرت دعا کر دیجیے اللہ کو سبیل پیدا کر دے وہ ڈیم کی کچھ ریپئرنگ مرمت کو ہمیں آسانی ہو جائے تاکہ بستی بچ جائے تو حضرت شاہ دولہ رحمت اللہ علیہ نے وہ کلاڑا لیا پھاوڑا لیا اور اس ڈیم کے پاس آئے اور اس کو مارنا شروع کر دیا کسی نے حضرت یہ کیا کر رہے ہیں تو اور ٹوٹ جائے گا کہنے لگے ادھر مولا ادھر شاہ دولہ جیدر مولا ادھر شادولہ اگر مولا کو یہی منظور ہے کہ اس ڈیم کو توڑنا ہے اور پانی کو بہانا ہے اور بستی کو اگر کرنا ہے تو میں بھی مولا کے ساتھ ہوں لیکن یہ تو ایک ان کا ایک فعل تھا وہ اللہ کو ان کے یہ عمل پسند آیا اللہ پاک نے اس کی مرمت کا بندوبست کر دیا حفاظت فرمادی بستی بج گئی تو یہ سمجھئے اللہ والے جو ہیں وہ عجیب ان کا ایک ہوتا ہے رنگ ہوتا ہے کسی طرح سے منوانے کا تو اللہ کی تقدیر پر وہ ہر وقت راضی رہتے ہیں کسی بزرگ میں یہ بھی لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایسا فتنہ آیا انہوں نے دعا مانگی پھر جو ہے وہ ٹل گیا فتنہ ایک سال بعد پھر وہی فتنہ متوجہ ہوا پھر لوگ آئے دعا کرنے کے لیے انہوں نے توجہ کی اس کی بات کہا نہیں بھائی اب کی دعا نہیں کرنی ہے اب کے تو وہ جو ہونا ہے مقدر میں وہ ہو کر رہے گا تو یہ اللہ کی طرف سے ان کے قلب پر والدات ہوتے ہیں کہ کس وقت کس موقع کے لیے دعا کرنی کس کے لیے نہیں کرنی ہے تو اس حساب سے وہ فیصلے کے مطابق چلتے ہیں تقدیر پر راضی رہتے ہیں تو یہ چیزیں ہیں حضرت موسا علیہ السلام کے زمانے میں قصہ نہیں سنا بل بن باورہ کا بلام بن باورا جو ہے وہ بڑا عبد سمجھا جاتا تھا حضرت موسا علیہ السلام جب لشکر کو لے کر کے ادھر چلے ہیں تو اس کی بستی والے آئے اس کے پاس کہنے لگے کہ تو بڑا عابد ہے نیک ہے موسا کے خلاف بد دعا کر دے تو اس نے استخارہ کیا پھر کہا کہ نہیں بھائی اس طرف سے استخارے میں منع آیا کہ دعا نہ کرنا میں دعا نہیں کروں گا تو لوگوں نے پھر جو ہے چلے گئے پھر دوسرے موقع پر آئے اور لالچ دلائی اس کو کہ دعا کر دیں ہم تجھ کو اتنے پیسے دیں گے یہ سارا سونا چاندی زیور دیں گے تو اس کی بیوی اس کے سر چڑھ گئی ہم نے پوری زندگی پریشانی تکلیف میں گزاری ہے تم دعا کر لو نہیں ہمیں یہ سونا چاندی مل جائے گا ہم ذرا آیش کریں گے آرام کریں گے یہ بیویوں کا چکر بڑا مصیبت والا ہوتا ہے چکرا گئے اس کا دماغ بھی چکرا گیا اس نے ایک اچھی بات میں دعا کرتا ہوں اب دعا کرنے کھڑا ہوا تو اللہ نے اس کی زبان الٹ دی تو بجائے جہاں اپنی قوم کے لیے دعا کرنے کے لیے جاتا ہے تو زبان الٹی چلتی ہے اور موسال اسلام کے لیے دعا کر دیتا ہے اور ان کے خلاف دعا کرنے جاتا ہے تو اپنی قوم کا نام نکل آتا ہے اور ان کے خلاف بد دعا کر اس نے کہا میری زبان میرے کنٹرول سے چلی گئی اب کسی اور کے کنٹرول میں چلی گئی ہے لیکن میری اس حرکت کی وجہ سے میں بھی اللہ کے دربار سے دھٹکار دیا گیا اب میرا کوئی ویلیو نہیں رہا اللہ کے یہاں اس لیے میری دعا سے اب تم کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو یہ سمجھئے کہ اللہ کی تقدیر میں جو چیزیں لکھی ہوتی ہیں وہ اس کو ہم نہیں سمجھ پاتے ہیں حالات آتے ہیں ہمارا کام یہ ہے صبر سے کام لیں استقامت سے کام لیں اور غمگین نہ ہوں ہمت نہ ہاریں اور پجمردہ نہ ہو جائیں پیسمسٹک نہ ہو جائیں ہوپلس نہ بن جائیں اپنی امید رکھیں اپنا کام کرتے رہیں اللہ سے لو لگائے رکھیں دعائیں مانگیں توجہ کریں جتنی امداد ہو سکے کرے یہ ہمارا کام کرنے کا ہے اور اس کو اگر ہم کریں گے انشاءاللہ ہم کامیاب اور اگر یہ نہیں کیا تو ناکام اور فیل ہو جائیں گے یہ کام کرنے کے ہیں تو بہرحال یہ سمجھیے کہ باتیں ہیں اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے جو لوگ امداد کر رہے ہیں اللہ ان کی امداد کو قبول فرمائے جو جا رہے ہیں اللہ ان کی مسافری آسان فرمائے ان کی حفاظت فرمائے سہولت آفیت سے لے جائے اور ان کو لائے اور ہمیں بھی اس میں حصہ لینے کی توفیق نصیب فرمائے اور ان مظلومین پر اللہ رحم فرمائے جو شہید ہو گئے اللہ ان کی مغفرت کرے اللہ ان کے درجات بلند فرمائے جو بچارے زخمی ہیں اللہ ان کے لیے علاج معالجے کا بندوبست کرے دوا دارو وغیرہ ان کو پہنچائے جو بے گھر ہیں اللہ انہیں اچھا ٹھکانا نصیب فرمائے جو بھوکے پیاسے ہیں اللہ انہیں دانا پانی نصیب فرمائے جو بیچارے سردی میں ٹھٹھر رہے ہیں اللہ ان کی سردی سے حفاظت فرمائے جو عورتیں بیوہ ہو گئیں معصوم بچے یتیم ہو گئے اللہ ان کی کفالت کا صحیح بندوبست اور نظم و نسق فرما دے اور اللہ پاک مسجد اقسا کی حفاظت فرمائے مسجد اقساح کی ان کے ظلم اور ستم سے حفاظت فرمائے ہر مومن مسلم کے جان مال عزت آبرو کی اللہ حفاظت فرمائے یہ دعا ہم نے ہر وقت کرتے رہنا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے اب یہ آج کا جو مسئلہ ہے صفی بس اس کو رہنے ہی دیتے ہیں بعد میں پڑھ لیں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ اللهم ربنا لك الحمد حمدا دائما ولك الشكر شكرا دائما اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد اللهم صل على سيدنا محمد النبي للمي وعلا له واصحابه وسلم تسليما اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ذنوبنا وإيسرافنا في أمرنا وثبيت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الظالمين وانصرنا على القوم الفاسقين وانصرنا على القوم المنافقين رب اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم رب اغفر ورحم وأنت خير الراحمين رب اغفر ورحم وأنت خير الراحمين رب فرحم ونت خیر الراہمین اللہ فرلی امت سعید محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ارحم امت سعید محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تجاوز عن امه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات واالف بين قلوبهم واصلح ذات بينهم وانصرهم على اعدائك وعدوهم اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم اعز اسلام و المسلمین اللہ الاسلام اسلام و المسلمین عز الاسلام عزل اسلام و المسلمین اللهم دمق أعداء الدين اللهم قاتل الكفرة الذين يجحدون آياتك ويكذبون رسلك ويخالفون كلمتك ويقاتلون أولياء اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وامحو آثارهم واقطع دابرهم وانصرنا عليهم يا رب العالمين اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم اللهم اجعل بأسهم بينهم اللهم اشغلهم في أنفسهم اللهم اوقد فيما بينهم الحروب التي لا تنقطع أبدا اللهم اخذهم محمد انقذ لدينا محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا معهم يا رحم الرحيمين يا اكرم الاكرمين يا اجود يا راحم المساكين يا راحم المساكين يا راحم المساكين, المساكين يا ناصر المستضعفين يا ناصر المستضعفين يا ناصر المستضعفين يا حنان يا منان يا بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام يا يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ونستغفرك ونسلج التوبة أصلح لنا شأننا كله یارحمر الرّمین محاذ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی پوری پوری مغفرت بخش فرما یا رحم الراہمین آپ بہت کریم ہیں رحیم ہیں حلیم ہیں،, بردبار ہیں معاف کرنے والے ہیں معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما یا اللہ ہم سب کو معاف فرما یا اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما یا اللہ ہمیں اپنی ذات کے ساتھ صحیح تعلق محبت نصیب فرما یارحم الرّمین تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کی طرف سے نام لے لے کر کروڑوں رحمتیں برکتیں درود اور سلامتیاں کا نذرانہ پیش فرما <تصفح> اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف سے اور اپنی امت کی طرف سے خوش فرما <تصفح> اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف سے اپنی امت کی طرف سے یا اللہ کوئی بھی تکلیف اور دکھ اور درد نہ پہنچنے دے یا <تصفح> اللہ آپ صلی اللہ, اللہ, اللہ علیہ وسلم کی لاج رکھتے ہوئے ہم سب کی مغفرت فرما اور پوری امت کی مغفرت فرما پوری امت کے ساتھ رحم اور کرم کا معاملہ فرما پوری امت کے ساتھ رحم اور کرم کا معاملہ فرما اللہ عفو اور صفح کا معاملہ فرما ہدایت کی ہوا کو عام فرما اللہ ہم سب کو نیک ہدایت نصیب فرما مکمل ہدایت نصیب فرما صحیح سراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما استقامت نصیح فرما اللہ اپنے دین کی سمجھ نصیب فرما دین پر چلنے کا شوق نصیب فرما دین پر چلنا ہمارے آسان فرما پوری امت پر رحم فرما پوری امت پر رحم فرما پوری ہدایت کے, کے فیصلے فرما اللہ پوری امت کو ظلم اور ستم کے شکنجا سے نجات عطا فرما اللہ ظلم اور ظلم اور ستم کے شکنجا سے نجات عطا فرما یا اللہ ظالمیت اور مظلومیت دونوں سے ہماری حفاظت فرما پوری امت کو امن اور چین اور سکون نصیب فرما ظالم کے حق میں ہدایت ہے تو نصیب فرما اگر نہیں ہے تو ایسے ظالموں کو چن چن کر ختم فرما ان پر اپنا قہر اور غذب نازل فرما اپنی لعنت نازل فرما یا اللہ ان کے دماغوں کو معوف کر دے ان کی اسکیموں کو فیل کر دے یا اللہ تو ہی ان کے لیے یا اللہ کافی ہو جا یا اللہ ہم کمزور ہیں ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہم تجھے پکارتے ہیں یا اللہ تو میدان میں آ یا اللہ اگر تو میدان میں گیا تو کوئی ہمارا بال بھی بھیگا نہیں کر سکتا باندھے بن جا ہمارا کفیل بن جا ہمارا محافظ بن جا اللہ تھی والی بن جا ہی امت کے ساتھ رحم اور کرم کا معاملہ فرما اللہ جو بےچارے شہید ہو گئے کی مغفرت فرما ان کے درجات بے حساب بلند فرما یا اللہ معصوم بچوں کا خون رائے گا نہ جانے دے یا اللہ معصوم بچوں کا خون بے کار نہ جانے دے یا اللہ ان معصوموں کے صدقے تو فیل میں یا اللہ امت کے لیے خیر کے فیصلے فرما یا اللہ وہاں والوں کے لیے خیر کے فیصلے فرما یا اللہ وہاں والوں کی حفاظت فرما ان کی مدد المسرت فرما یا اللہ غیب سے ان کی مدد المسرت فرما اے اللہ تیری مدد اگر شامل حال ہو جائے تو پھر ہمیں کسی کی ضرورت نہیں یا اللہ تو ہی چاروں کی مدد فرما ان کی نصرت فرما ان کی حفاظت فرما اے اللہ جو بھوکے ہیں انہیں دانا پانی نصیب فرما جو بے گھر ہیں انہیں اچھا ٹھکانا نصیب فرما جن کے گھر بموں اور بلڈوزروں سے ڈیمالش کر دیے گئے یا اللہ ان بچاروں کو صبر نصیب فرما استقامت نصیب فرما سردی میں ٹھچھر رہی ہیں یا اللہ سردی اور گرمی تیری طرف سے ہے تو بغیر بلنکٹ کے بھی سردی سے حفاظت کر سکتا ہے پروردگار عالم تو ہی ان کی حفاظت فرما ان کے قروب پر صبر اور سکینہ نازل فرما ان سکینا اللہ اچھا بندوبست فرما اللہ جو لوگ بندوبست کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں ان کی مدد فرما، ان کی لئے اس کو آسان فرما وہاں تک پہنچنا بھی آسان فرما اللہ ان کی حفاظت بھی فرما اللہ صحیح معنیٰ میں امداد پہنچانے کی توفیق عطا فرما خیانت سے حفاظت فرما امانت داری سے ایک ایک پیسہ پہنچانے کی توفیق نسیح فرما پرور دگار عالم ان کے ساتھ رحم کرم کا معاملہ فرما مسجد اقصی کی بھی حفاظت فرما حرمین شریفین کی بھی حفاظت فرما دنیا بھر کی تمام مساجد مدارس مراکز تبلیغ خانقاہوں کی حفاظت فرما ہمارے علماء صلحہ مشائق الحل اللہ کی حفاظت فرما یا اللہ ہمارے دین کی حفاظت فرما اسلام کی حفاظت فرما مسلمان کی حفاظت فرما ہر مومن مسلم کی جان مال عزت آبرو حیا شرم عصمت عفت کی حفاظت فرما یار ہماری ٹوٹی پھوٹی دعائیں قبول فرما صحیح دعائیں تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے مانگی ہے تیرے نیک بندے تجھ سے مانگا کرتے ہیں پروردگار عالم انہوں نے جو کچھ بھلائیاں مانگی ہیں اور مانگتے ہیں ہم بھی تجھ سے وہی مانگتے ہیں ہم سب کو وہ تمام بلائیاں نصیب فرما جن برائیوں سے انہوں نے پناہ مانگی ہے اور مانگتے ہیں ہمیں بھی ان شرور اور فتن اور برائیوں سے اور گناہوں سے اور معاصی سے ہماری حفاظت فرما یار ہمر امین ہماری ٹوٹی پھوٹی دعائیں قبول فرما جو مانگا وہ بھی نصیب فرما جو نہیں مانگ سکی وہ بھی نصیب فرما امت کا درد نصیب فرما امت کا غم نصیب فرما امت کا فکر نصیب فرما یا اللہ ہدایت کی ہواؤں کو چلا دے اللہ ہدایت کی ہواؤں کو چلا دے ہمیں گنا کرنے کی توفیق نصیب فرما دے یا پوری امت کو عمومی طور پر اپنی طرف رجوع نصیب فرما اللہ حالات کو سدھارنے کی توفیق عطا فرما پانچ وقت کے نمازوں کا اہتمام نصیب فرما ذکر فکر تصبی تلاوت کی توفیق عطا فرما گناؤں کی نفرت نصیب فرما شیتان کی دشمنی کرنے کی توفیق نصیب فرما اللہ شیطان کو دشمن سمجھنے کی توفیق ادا فرما اس کی چال چلنے سے ہمارے حفاظت فرما نفسانیت سے حفاظت فرما بد اخلاقی سے حفاظت فرما حسن اخلاق کی توفیق نصیب فرما پر ہم سب کو مرتے دم تک صراط مستقیم پر استقامت نصیب فرما اور جب آخری گڑی آئے تو کلمہ ایمان والی اچھی موت نصیب فرما بری موت سے ہمارے حفاظت فرما اللہ بری موت سے ہماری حفاظت فرما موت اور مابادل تمام مراحل آسان فرما قبر کی زندگی آسان فرما وہاں کی پٹائی سے حفاظت فرما اللہ قبر کو کشادہ فرما، قبر میں نورانیت نصیب فرما، قبر میں راحت و آرام سکون نصیب فرما میدان حشر کی پریشانی اور ذلت اور رسوائی اور ڈس سے حفاظت فرما اللہ وہاں سرخرو ہو سکیں تیرے نبی کو خوش کر سکیں تجھے خوش کر سکیں ایسے اعمال میں مشغول رہنے کی توفیق نصیب فرما حساب کتاب آسان فرما پل سراط پر سے گزرنا آسان فرما حوض کا پانی نصیب فرما بلا حساب کتاب جنت الفردوس فرما یا اللہ ہمارے اساتذہ اور مشائق اللہ ہمارے رشتے داروں میں سے جو تیری رحمت میں پہنچ گئے یا اللہ سب کو غریق رحمت فرما سب کے درجات بے حساب بلند فرما ہمیں بھی اپنے بڑوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرما قیامت کے روز انہی کے ساتھ ہمارا حشر فرما اور انہیں کے ساتھ جنت الفردوس میں ہم سب کو اللہ ٹھیکانا نصیب فرما ہماری ٹوٹی پھوٹی دعائیں قبول فرما جو مشایخ بقید حیات ہیں ان کی زندگیوں میں بے حساب برکت نصیب فرما ان کے علوم اور فیوض سے ہمیں اور پورے عالم کو مستفیض فرما ہمیں اپنے بڑوں کی قدر کرنے اور پہچاننے کی توفیق عطا فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتوب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا رحم الراحمين